انجام مختلفه كده عشان اوتيه ده चलो الحمدللہ تو منو میمبو ن آذلة على المؤمنين عائزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لوم تلعيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله آسع عليم إنما بليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين آمنوا وهم ومن يتول اللہ, آمنوا فإن اللہ, اللہ کی حمد و ثنا کے بعد مختصرا خلاصتاً بات ایک ہی ہے جو ہر علم رکھنے والا ڈرانے والا آپ سے کرتا ہے جس پر سب سے پہلے اسے عمل کرنا چاہیے پھر سننے والوں کو کہ ہمیں کسی مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہمیں یوں ہی ہمالا بے لگام نہیں چھوڑا گیا آفا حاصب تم ان ما خالا پنا کم آابا کیا تم گمان کر بیٹھے ہو کہ یوں ہی تمہیں پیدا کر دیا گیا بے مقصد اور تم ہمارے ہاں لوٹائے نہیں جاؤ گے بس خوش قسمتی یہ ہے کہ ہمارے اندر وہ لوگ ہوں جو ہمیں مقصد حیات یاد دلاتے رہے اور ہماری دنیا کے اندر دوڑ اور دنیا کے اندر لذات بشری تقاضوں کے تحت دنیا کے دھندوں میں گم ہو جانا ہمیں ہلاک نہ کر سکے اور ہمیں ہر دم یہ بات دامن گیر ہو کہ ہم نے کسی کے سامنے جواب دینا ہے اور یہاں پر امتحان گاہ میں ایک وقت تک پہ بھیجے گئے پرچہ لپیٹ لیا جائے گا پھر ایک لفظ بھی لکھنے کی اجازت نہ ہوگی پھر وہ کہے گا کہ مجھے چھوڑ دو کہ میں اپنے کیے کو درست کر لوں کل ہرگز میں انہا یہ تو ایک بات ہے ہو اکا حسرت بری بات جو کہنے والے نے کہہ دی ممبئی ورا بر رخ الا یوم اب تو آڑ ہے اٹھائے جانے کے دن تک اب عمل میں نہ کوئی اضافہ ہو سکتا ہے نہ کمی نہ برے عمل نیک بن سکتے نہ نیک برے آج توبہ کا وقت ہے آج پلٹنے کا وقت ہے آج اللہ کے سامنے جھکنے کا وقت ہے جس کے سامنے ہر شے جھکی ہوئی پوری کائنات اس کو ریز ہے ذرہ ذرہ اس کو سجدہ ریز ہے حتیٰ کہ انسان کا اپنا جسم اس کے کنٹرول میں تو نہیں ہے آنکھیں ایک سسٹم رکھتی ہیں دل کا ایک پورا نظام ہے تنفس کا نظام ہے ڈاکٹر بیٹھے ہوئے بڑی بڑی کتابیں پڑھتے ہیں. سال ہر سال پڑھتے پورے نظام کو سمجھتے ہیں اللہ کے بنائے ہوئے کو پھر دیکھتے ہیں کہ اللہ نے اسے کس اصول کے تحت اور ضابطوں کے تحت چلایا ہے پھر ان اصولوں اور ضابطوں کے مطابق اس نظام کے اندر داخل ہوتے ہیں کوئی دوائی لے کر یا اپنی سرجری کی چھری لے کر جب تک وہ نظام کو سمجھتے نہ ہوں اور اللہ تعالیٰ کے اس چلانے کے طریقے کے واقف نہ ہو وہ یقین کسی کا علاج نہیں کر سکتے پھر دوائیاں ہیں پھر اللہ کی نعمتیں ہیں بے شمار غرض کے ہر آن سوچنے والوں کے لیے اتنی کثرت سے نشانی ہے عقل والے تو ہر دم مومن اور مسلم ہوتے چلے جائیں تبھی تب تو صحابہ یہ کہا کرتے تھے رضوان اللہ علی مجمعین کہ ذرا بیٹھ جاؤ ایک گھڑی بھر اللہ کو یاد کرے ایک گھڑی بھر ایمان کو تازہ کرے ایمان تازہ کرنے کے لیے دروس۔ یہ جمعہ بار بار یہ نمازیں ہیں یہ سب اسی لیے کہ بھول جانا ہماری فطرتی کمزوری ہے نسیان اور خطا یہ انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے اور اسی کے بارے میں ہمیں مارکا لڑنا ہے اگر ہم یہ مارکا لڑتے ہوئے کامیاب اللہ کے پاس چلے گئے کہ ہماری واقعی زندگی ایک مقصد کے ساتھ گزر رہی تھی اور ہمارے سامنے ہمیشہ یہ چیز ہوتی تھی کہ ہم جو کچھ بھی دین کے نام سے کر رہے ہیں کیا رب الجلال ولی کی وحی کے مطابق ہے کیا اللہ ہمیں اس معاملے میں بری کر دے گا دائیں بائیں کا سوچنا بالکل ٹھیک نہیں ہے اسی لیے اللہ یسورا الما کی آئےتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں فرماتا یا ایو اللہ دینا عامن اے ایمان والو یرتد من منکم ان دینک اگر تم میں سے جو کوئی مرتد ہو جائے گا اللہ کے دین سے اور تم لوگ مرتد ہو جاؤ گے مفہوم یہ ہے پسویا ہوگی قوم اللہ تمہیں مٹا دے گا اللہ وہ قوم لے آئے گا جو مرتد نہیں ہوگی اللہ تبارک و تعالی کی تابے کرے گی یو ہبو اللہ ان سے محبت کرے گا وہ ربض الجلال ولی سے محبت کریں گے گویا کہ پہلی قوم جو مٹائی گئی ان سے نا اللہ محبت کرتا تھا وہ اللہ سے محبت کرتے تھے تب ہی مٹائے گئے یہ قوم جو آئی اس کی پہلی صفت یہ ہوئی دوسری عزلت مومنوں کے لیے شیر و شکر کرنے والے بچ بچ جانے والے کافروں کے لیے شدید کف اور کافر کے لیے ان میں کوئی نرمی نہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دینا معاو اور جو اس کے ساتھی ہے اشد وفار روحاب نو کافروں کے لیے بجلی کی کڑک ننگی تلوار اور مومنوں کے لیے رحیم و کریم عبلین آئز لطن القافرین معلوما جو قوم مٹائی گئی صفائی ہستی سے وہ اہل ایمان کے لیے شیر و شکت نرم معاف کرنے والی غم گسار ان کے دکھوں میں کھڑے ہونے والی ان کی خوشیوں میں ان کا ساتھی بننے والی قوم نہ تھی اور کفار کے ساتھ شدید نہ تھے کفر کو نہ پہچانتے تھے کفار کے ساتھ شدید نہ تھے تو یہ ان کی صفت ہے اللہ. اللہ کے راستے میں قتال و جہاد کرنے والے کیونکہ اسلام کی تبلیغ جب بھی حق کا اور سچی تبلیغ ہوگی اس کے نتیجے میں ایک قوت ضرور ابھرے گی جو ٹکرائے گی کفر کے ساتھ کبھی یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کفر اس کو برداشت کر لے آج جو امریکہ کو سب سے بڑی تکلیف ہے وہ کیا ہے کہ کہیں اسلامی نظام نہ قائم ہو جائے کہیں اسلامی خلافت کا نمونہ خواہ وہ کتنا ہی ہمارے اپنے اعمال کے اعتبار سے کمزور ہو بالکل ضعیف ہو مگر وہ ذرا بھی برداشت نہیں کرتے طالبان میں تھوڑی دیر جو ہے دیانتداری اور جہاد اور وہاں پر ہر اعتبار سے امن و امان کا جو مظاہرہ کیا حالانکہ ان میں جہالتیں تھیں ان میں کئی بداعت بھی تھی ان میں کئی خلاف سنت بھی کام تھے مگر خلوص تو تھا اللہ کے لیے لڑے تھے تو اللہ کی رحمت ایسی ہوئی کہ امن سے سارا خطہ بھر گیا لوگوں سے پہلی دفعہ افغانستان میں اسلحہ واپس لے لیا گیا اور ہر جگہ پر کورس جو ان کی کچہریاں وہ ہو گئی چھ سال کے بعد کوئی مقدمہ نہیں تھا تو ان کو پسو پڑ گئے خاص کر یہود کو کہ یہ مسلمان اگر یہ کام کر نکلے کہیں تو یہ ساری دنیا کو لے جائیں گے کیونکہ اسلام کی فطرت پھیلنا ہے لیو عالد دین کل یہ نازل ہی اس لیے کیا گیا کہ تمام ادیان باطلا پر غالب آ جائے دین تو آج بھی غالب ہے اپنے دلائل کے اعتبار سے اسلام کی رٹ قائم ہو چکی اس وقت کفار یہ جانتے دنیا بھر کے کہ دنیا میں ایک ہی قوم ہے جس کے پاس فکر ہے ہم فکر سے تہی دست ہیں ان کے پاس کوئی فکر نہیں شراب عورت کتا اور دنیا کی لذات اور قوموں کی بنیاد پر لوگوں کو تقسیم کر کے گلے کاٹنا یہ کوئی فکر ہے کچھ بھی ان کے پاس نہیں اور اہل ایمان کے پاس فکر ہے جو ان کو منوا چکی ہے اپنا آپ کہ مجاہدین یوں قربان ہوتے ہیں اللہ کے راستے میں کہ وہ کبھی دنیا کی لذات پر اس طرح قربان ہونے کا تصور نہیں کر سکتے تو یہ چیز انہیں اس بات پر لے آئی ہے کہ اسلام کو جہاں سے ہو سکے روک دو کم از کم اس کی کوئی مملکت کوئی حکومت کوئی ریاست قائم نہ ہونے دو. میرے بھائی اللہ فرماتا یو جا ہند نفیس بلّہ ولا یقاف عم اور وہ ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کریں گے یہ جہاد سے بھی اونچا مقام ہے جب ملامت ہوتی ہے تو آدمی بڑے بڑے کھسک جاتے ہیں تو کہتے ہیں یار سب کچھ آسان ہے یہ معاشرے کی ملامت برداشت نہیں ہوتی اور حقیقت یہ کہ بہت سا شر کر قفر ہوتا ہی اسنی. کہ لوگ شرک اور کفر کو شرک و کفر مانتے ہیں کہ آج کفار کو پتا نہیں کہ اسلام حق کیا پتہ سب عیسائیوں اور یہودیوں کو پتا ہے، منافقین کو پتا ہے وہ کو پتہ وہ جو غیر اللہ کی پکار لگاتے ہیں ان معاملات میں جو اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں حل کر سکتا بچہ بچی دینا بیمار کو شفا دینا رض میں اضافہ دشمن پر فتح اس کے لیے جب غیر کو پکارتے ہیں تو اسے اللہ کے مرتبے پر فائز کرتے ہیں، یہ شرک اکبر اور یہ آدمی کو اسلام سے نکال دیتا ہے ان کو پتا ہے کہ توحید حق ہے مگر حقیقت کیا ہے ان تخص وکال ابراہیم نے کہا اپنی قوم سے علیہ مت تخص تم مندون یہ جو اللہ کے علاوہ تم بت تراش کر پوجتے ہو یا غیر اللہ کی پکار کبر پر لگاتے ہو یا کسی اور آستانے پر لگاتے ہو یا غیر اللہ کے سامنے جھکتے ہو جس طرح اللہ کے سامنے تعظیم اور محبت سے جھک جاتا ہے ان نمتخص تم میں دوں علا اوسانہ مبد تب بینک فی الحیات دنیا دنیا میں تمہاری زندگانی کی محبت کو قائم رکھتا ہے یہ مبت بینک فی الحیات دنیا جوڑ تم جوڑ کے قائل ہو تم توڑ نہیں چاہتے تم دنیا میں جڑے رہنے کی وجہ سے بچی بچیاں بہانے کی وجہ سے اپنی خوشیاں اور اپنے معاشرے کے اندر رونقیں قائم رکھنے کی وجہ سے تم توحید کو قبول نہیں کرتے مبت نکم فلح آتی دنیا فلم میوم ملکیمتی یہ کم بھ قیامت کا دن آئے گا تم میں سے ایک دوسرے کی تقسیم کرے گا ایک دوسرے کو کافر کہے گا وَيَلَعَنُ بَعَدُكُمْ بَعْدًا اور تم میں سے ایک دوسرے پر لان کرے گا مالا سری تمہارا ٹھکانا پھر آگ ہوگا کوئی مددگار نہ ملے گا تو میرے بھائیو یہ معاشرہ یہ سب سے بڑا بت ہے اور سب سے بڑی کلاشن کو چیز ہے اس کے دباؤ کے اندر لوگ حق کو باطل اور باطل کو حق کہ جاتے ہیں بلا یہ خواہ مطلب وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ فضل گے یہ ہے اللہ کا فضل ہی میں دے دے. علیم اللہ جانتے فضل کسے ملنا ہے اور واسع اتنا ہے کہ تم سارے فضل لینے پر تل جاؤ اباما اور بوش بھی توبہ کر لیں تو اللہ کا فضل کم نہیں ہوگا سب کے لیے ہے سب کو اللہ فضل سے مالا مال کر دے گا پھر فرمایا انما ولی یُکم اللہ رسول اب وہ راز کی بات بتائی جو کامیابی کی کنجی ہے انما حسر ہے انما ولی یقم اللہ رسول تمہارا دوست صرف اور صرف اللہ ہے اللہ کا رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم والذین دینا اور ایمان والے تمہارے دوست ہیں اللہ وہ ایمان والے یقیمون سلاد جو نماز قائم کرتے ہیں یوں تو زکات زکات ادا کرتے ہیں، یعنی بدنی مالی عبادات کرتے ہیں ایمان کا ثبوت پیش کرتے ہیں او اور وہ اللہ کے آگے جھکنے والے ہر معاملے میں اللہ اکبر وہ اپنی زبان سے بھی کہتے اپنے عمل سے بھی کہتے ان کا کوئی بھی جھگڑا ہو ان کا کوئی بھی معاملہ ہو اللہ کی چلتی ہے ان کے اللہ کے مقابلے میں ان کے ہاتھ کسی بڑے چھوٹے کی نہیں چلتے وہ را کے رکو کرنے والے پھر اب ایک قانون دیا ایک ہمیں بہت بڑی بشارت دی ایک بہت بڑا اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں راز دیا وہ کیا ہے رسول ہوں وزین آمن ہوں جس کے دوست صرف اللہ ہے اللہ کے رسول اور ایمان والے باقی سارے دشمن صرف یہ دوست ہیں هُمُ یہ اللہ کی جماعت ہے غلبہ اس کا مقدر ہے اس کو کوئی غلبہ سے روک نہیں سکتا آج غلبہ ہمیں درکار ہے کون غلبہ نہیں چاہتا آج ہمارے ساتھ کیا, کیا جا رہا ہے ایک اہل حدیث آدمی محمد حلیف ہمارے پاس اس کے درس ہوتا ہے ہمارے وہ مٹا کے رہنے والے ان کی تصدیق ہو گئی عبد الرحمٰن لدھیانوی تو جمیت اہل حدیث کے غلب کوئی صدر ہیں وہاں کے لاہور وغیرہ کے انہوں نے تصدیق کی کہ میں ان کے پاس گیا ہوں بچے لے کر یہ شریف آدمی بہت آدمی تھے ان کا مدرسہ تھا اپنا مٹا میں اور ان کے باغات تھے اور یہ ایک ماشاءاللہ اچھے کھاتے پیتے گھرانے رکھتے تھے ان کے اوپر بم مارے گئے وہ کہتے ہیں تین میرے بیٹے یا دو بیٹے مرے ان کی ایک یا دو بہو مر گئی گھر کے ساتھ یا نو افراد مرے اور پوری بستی کے اندر تینتیس لاشیں تھی جو اٹھی اور اس وقت کہتے ہیں چار جنوری تھی ابھی بند نہیں کیا گیا تھا رپورٹرس کو جیو والے آئے ہم نے کہا بھی دیکھ لو ان میں کوئی تالمان نہیں ہمارے بچے ہماری عورتیں انہوں نے دیکھا ہم نے کہا دیکھو اب جا کر خبر صحیح دینا کہتا ہمارا سینہ صدمے سے پھٹ گیا جب ہم نے ٹی وی پر خبر دیکھی کہ بم مارا گیا پینتیس طالبان ہلاک ہوئے مم. اور وہ رو رہے تھے اور ہمیں رلا رہے تھے اتنا روئے اتنا رولایا کہ ہم سب کے سب تھک گئے ان کی یہ باتیں سن کر انہوں نے بتایا لمبا ہمارے ہاں آگ کو کہتے آپ کے شو نے کو ایک لڑکے کو لمبا کہتے تھے روٹیاں لگاتا تھا اسے پکڑ کر لے گئے تفتیش کے لیے فوج والے اور آٹھ دس دن کے بعد اس کا جنازہ ڈبے میں ڈال کر بھیج دیا اور کہا اسے دفنا دو کہ اس کو ہم نے نہلا دیا ہوا سب کچھ ہو گیا تو اس کی بیوی کو لاکھ روپے دیا اس نے کہا یہ ٹٹی میں نہیں لیتی اور واپس کر دیے منہ پر مارا بھائیو اس حال میں ہمیں پہچاننا ہے جب ہم مومنوں کی جماعت بنیں گے تو کامیاب ہوں گے حزب اللہ اور کفر سے شدید ہوں گے اور کافروں سے تو ہم کامیاب ہوں گے اب ہمیں کفر کو اسلام کو پہچاننا کون کفر پر ہے کون اسلام پر ہمارے سامنے حقائق موجود ہے ایک گروہ ہے جو کہ مانگتا ہے میسا کے جمہوریت اور چیف جسٹس کی بحالی اور جلوس کہاں سے نکالتا ہے علی حجمیری کی قبر سے جو پاکستان میں سب سے بڑا پوجا جانے والا بت ہے ایک گروہ ہے جو شریعت مانگتا ہے نماز پڑھتا ہے داڑھی رکھتا ہے بیویوں کو پردہ کرواتا ہے اپنے بچوں کو اسلامی تعلیم دیتا ہے اپنی آزاد زندگی میں جو میری اور آپ کی بہت سی زندگی آزاد ہے سب تو حکمرانوں نے قابو نہیں کر رکھی اس میں وہ اسلام پر زندگی گزارتا ہے یہ دو گروہ کیسے برابر ہو سکتے ہیں پھر ایک گروہ اسمبلی میں بیٹھ کر اکثریت کے ساتھ اجازت دیتا ہے کہ تم ریٹ قائم کر لو شریعت کی معلوم ہو پاکستان میں پہلے شریعت کی ریٹ نہیں ہے اگر پہلے سے ہوتی تو انہیں کیوں اجازت دیتے تم تم نے خود قانونی اجازت دی تمہارے اپنے قانون نے اجازت دیا تم نے مان لیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رٹ ریاست میں تمہارے ہاں قائم نہیں ہے تمہیں انہیں مسجد کا امام تو سمجھتے ہو مغلفر اللہ ریاست کا امام نہیں مانتے مولوی صاحب کو زیادہ ہی تکلیف ہو گئی ہے بہت لڑائی کرتے ہیں مصیبت ڈالتے ہیں تو جاؤ مولوی صاحب تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی کا پورا امام مان لو یہ کفر کا پورا اقرار نہیں یہ کو اقرار ہے کیا اسلام کے اندر تاریخ اسلام میں کبھی ایسے لوگ ہو گزرے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانے علیہ السلاط اسلام مگر یہود نخارا کی طرح ریاست کا امام نہ مانے ریاست وہ اپنی مرضی سے چلائے اپنے چنے ہوئے نمائندوں سے جب اکثریت کے ساتھ کوئی نظام پاس ہو تو وہ قانون بنے خواہ وہ قرآن حدیث کے مخالف ہو یا موافق ہو جب دو بٹا تین حصہ اسمبلی کا کسی چیز پر جمع ہو جائے تو وہ قانون وقت ہے تبھی تو اس اکثریت کے بت نے مشرق اور معاہدے میں فرق نہیں کرنے دیا کبھی بھی ووٹ کی دنیا میں یہ فرق نہیں ہو سکتا اگر کوئی شخص توحید خالص بیان کرتا ہے سر کا رد کرتا ہے قبروں پر جو کیا جا رہا ہے غیر کی حکمرانی کا رد کرتا ہے تو اس کی اپنی ضمانت بھی ضبط ہو جائے گی ووٹ اسے کیا ملنا ہے وہ تب ملے گا جب سب کے ساتھ لگا کے کھائے جب قبروں سے جلوس نکالے جب چیف جسٹس کے بحالی کا جھنڈا بلند کرے اسلام کی بحالی کا نہیں پہلے کبھی نظام مصطفیٰ مانگا کرتے تھے اب اتنے گر گئے اور اس قدر حالات خراب ہو گئے اور ہمارے لیے واضح ہو گئے عقل والوں کے لیے کہ اب تو مانگتے چیف جسٹس کی بحالی اور مثا جمہوریت ہے اسلام تو کسی نے مانگا ہی نہیں تو کم از کم اسلام مانگنے والے اپنے دعوے کے اعتبار سے تو اچھے ہیں اسلام پر ہیں اور یہ دعویٰ تو کفر کا ہے آج کفر اور اسلام کو پہچاننے کا وقت ہے جو پہچانے گا وہ راما ربانی کی صحبت اٹھا کر وہ پھر اہل اسلام کا ساتھ دے دے گی خاک کیسے بھی حالات ہوں کتنے بھی تانے ہوں اور اہل کفر پر شدید ہو جائے جتنا بھی شدید ہو سکتا ہے پھر اس کے لیے یہ خوشخبری ہے غالبون میں اسی مختصر مسیحت پر اپنے لیے سب سے پہلے اور پھر آپ کے لیے اکتفا کرتا ہوں اللہ ہمیں اسلام اور کفر کے اندر شرک اور توحید کے اندر سند اور بدعت کے اندر ایسی پہچانتا فرمائے کہ ہم مسلمان کے مرحد کے اور سنت پر عمل کرنے والے کے دوست اور اس کے لیے نرم اور شیر و شکر ہو جائیں اور کفر اور شر اور بدت کے مجسمہ کے لیے ہم ننگی تلوار ہو جائیں آمین سم امین یار بڑے عالمین سمجھنے سمجھانے کے لیے کسی بھائی کا ہو